تقریباً <سؤال> <سؤال> <سش> <بارد> <سؤال> ہو تمہارا حاجت انسانی بار بار کبھی مدد کی بھی اندازہ ملتا کہ ان دل جما تک سارلا یان دل دہیزی متکفلوں اور تمام سماجی محمد نیوتہ بار کرنے تو نہ منظور نہیں ملا نہ ملا تھا اور کام نہیں تو روشن ہو جائے نا حاجت مگر میں مانج دو وہ متکفل وہاں بابا نے کیا بنائی لا دا حضرت فرشن دہلن جواز دشپی فقط چیت قدیم جمام شبیر مطلب اور دائر درین دا ایو داد رہید عمر از نحن رہا درم انہیو دشپید ایتقاب تو شوی خورج نبی رسول اللہ ایک اوہ بین اظرک معلوم شروع دیتے کابنا ان کا نظری وی. او لازم رجائے دا دائر ورے با دائر ایتنا تقریر نبی رسول اللہ سلام ذہن بس لگے شداد شروع دیتے کاب دو رجائے شروع دیتے کاب تو متقام با کنظری یہ کلام فروت سبد امام ابن امام امام عبد صحیح امام ابن فضربط حسن نشت کا بازار کر جیسا شامل دینے کی تنبیہ ہوتا جتا لا کا باللہ بن سو میں در ظاہر روات ابن مریدی ما بہن قرت امام سنت محمد حسن شیبانی روزانہ شروع نظری جی جی ہوئی دی. محمد ساتم تھی کی کی لیکن یتم رجل پر اگر کا ساتم احت کافی تا ہے منبہ ہر تابع مقامل جدی تر ہنداز مال حصہ عمر تقد بال بے ثواب نے سے سم رشدی علاوہ اعتکار بھی نزل علی اور سلیع بھارت محمد بیشن نے چلا جس نے حصہ اعتکار نے بھی سم رشدی و دریم مسلک شروع کیذار نے شروع تو اعتکار مطلقاً نہ کم نقصان کے قائم وجود بن ہا گئی نکل کے ائینی جواز دروات مختریت تو عقیدہ منع کہ کل ایام رضائی کر لے دن رات جت کی ایتہ تو گرے تو رضہ منورات کی مدراو دے او درود دار دیو یا دتره ونمره تک نماړه دې دې ته سلام وګړه اناړه نو یې په پرکان ہمارے طور پر لا ال و قارہ ما ھا باہی میرے سے چھ نی باپ میرا اول کرے نبی رسالتم چرا ماضر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل درا سرونا بہن و نے کہے گمان کوئی تھا صلیمال جن نے کہے پیسے تو بھی عزت عزت نا پتہ لگا تے کا بازار گڑھ ماسا دولت تو نہیں اتنا تے کافر تو باپ مناقت کی جائز تھا ہزار سال گزر نور نہیں اور جائزن او سے شروع کی ذات وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے نقصان و سَرین نہیں کرتی۔ اس سبب وجہ rendered 50 نور کو سادات نے نہیں نکالا۔ ابی حدانا باللہ وتبارک و تعالی کہ یا رب یا یمن سارے جناب رحمتہ الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام اور ایا تکی سلام ان در بلا مکان اللذ ی ارادن الہدیہ۔ اذا اخریۃ ثم سما و ایا تا و سما و سما نہبا فقال الی تقولون بهنا تم تقولون تظنون اور بمارہ و ترلی گما کے اندر میں کئی گما کوئی داس پنی مارے نے گئی وجہ نے کئی سو منتظر وغیرہ میں تک عطا تاغہ باشم میں شاور بابن علی خرمہ تا کہ ہواج الاباب المسلی ما تک برا ودیش دروازے کی ما تر ہواج بارا غین د ہن انسان ہرج ماتنون لیکن ترواذی جمعے شارو درواذی جمعہ تراوتی فرمایا دنا ابی امام اخبار مجاب نے زری اخبار علی نذر بیادا جا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم ملاقات, ملاقات, ملاقات بیدو اتقاب کی. نفس خبریں یہ ال <سؤال> 12 منوت اپ کا سے کہ خلق اور تحت اعزہ بلغ باب المرجہ شکر راور سے دروادی رو جماعت آئن دبابے وہ نے شرما او پان دروادی تو مجھ میں سنا کہ مجھ رجنا یہ سے قسان دا سال ن وصل نما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تو نبی علیہ السلام آمدہ دمشق ا گئی تیسو مگر روات کرن کہ سفیرت نے اولی تھی بی بی وصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکوہ ہوا کہ وذريب قدامشتاص انما حسيا سبيا مين تبيه ان دا سبيا بين ذي سما قال من دي فقرا وزي ساع جاء تابو سبحان الله يا مقام تاجقي يا باذال اللہ رضی اللہ علیہ پیغمبر اعظم علم کر دیا حضرت رضی ما خبر علينا سبط شبدی بانی کہ نبی نے جو واردات عالم تو وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانان حاضرات گرانی نما داخل کرے شیطانان نے اسی سے بوبر استازو بلیز کے اولا <سؤال> سمت بکر کردی اند شیطان اب نوم انسانی مبلغت دم رسول دی اجری مجرد دم رسیبیر سانسا پا شانس کو نور دم بانی وجود تشمید آدھا سنگ چه دم متصر وید بدن صلای و فارغ کو داگی شیطان متصر وید سان صلای و فارغ کو اوخوصے وردی شیطات تیساف تشارد دا سنگ چه ملنا مجرد آگی شیطان متصر وید آگی شیطان متصر وید آگی شد پادر خادو سرسی وید خرشوطا ج بابا اعتقاب وقروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمارو بھی کہ سبر کو ایسے کام کی ریالی دی نا ایاں ناکبازو مستدار ہے مبادر بھی کہ چگا یوم ہوسا تھی رہی اما بمعنوم ہی گئی کہ مختار دا اما بخاریدہ دا, دا. بسا بازو جنرہ چیرے اور دیس آدشی نا سمجھ پاچھ گرش پس سباب آنے بے ہو دی وفیادتا اللہ عبداللہ ابن منزل جنہ قد كان يايام رسول الله قال لك من دم قالوا فقرا كان ذبيقه قالوا قدنا رسول الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم يريد لذل قلب صالحا قال قال ان فما ترى حكم الثلاث فنجر كل الله وكلام اديني والمناضرات التينا دي انا واجبات دي باب يتقابل مستحاضه دي باب 12 دي تقاضى ما هذه المصادر دي وجهز من الشهاذ منافي الاجماع صحيح دي استحاض مناضني دي للسفرات كان مناضني دي قروان منابين دي دخول الجماص مناضني انتقاض مستحل جائز دي حاصل دار ودي ده مگران حاجه يعني كه متا نهي جدا حا خانت <متحت> <تصفيق> بابا ظاہر ہے ہمارے کے جو نے خال ملاقات اصلا کی وریادہ جنا ظاہر میں برکت علی شاہ حضرات ہمارے نکول نشابین ان علی حسین تنตะبیادہ غلی مریضہ جناب فرہ خاص فحدثنا ابن محمد بن حسنہ جن یذواک لار اخبار ماموران جاری ان علی نے قال گا ندی ترسان خدمت وینا وبل ورحنا ورحنا نحنا الله ورحنا فرحنا لالی بیان نور اضافہ شراح اللہ رحنا قال لي بيان وافد من قور ذا بقال سبي بمن تريد زيارته قال له اذا فقال له من تريد ذا تاجر التوار مقوا تصرف ما كيد الاستاذ الراش مكان به توافي داره وسامانت وذار سامن سريت دار سامن مكان به ان ذا وذار سامن بشده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها جاء الى قدير خير دعيا بقال الله تارا انہا صفیہ راشی اوہ ہے سبحان اللہ رسول وفقارا انہا شیطان ہے جی مدر اندامی میں لکھتے ہیں ہم نے اندازم میں ذکر کرتا ہے اندازم سین اتو احمد میں باباً حل یقراء علماء تاکیف آنفسی حل ساید رہو سن کی معتا کبھر فقارا چی مشہور کرے عبادت بھی مدعوہ امتلاح چی مدعوات اللہ خبزانہ لکھتا ہے مدافت دا دا یاد دار دا قول ہم جائزہ جائزہ شکرات کا شط دے شک و, و, و سراد کی مدافعت نہ فلدان سے جائزہ قول جی فہرانی مزکور بحادث کی قوری مدافعت دے مسند جناب قہری مذاقادم نے فرمایا کہ جناب ثوہیہہ جناب مولینا کلاہ کہ جناب اعلان محمد بن یزیدی ان نے جواباً علی نے یہ اعلان نذکیہہ کے لیے جا کر یمن علی چلے چن اللہ یا محمد کو تعوذ تو اقاعدمانش غیرہ بینش يا محمل ما دبن لا قل له لا تسمد الدين دائم اصله بل تابع يا مكانه وسده وسره خاص سلاما غرا داء من ذقيين ربما قرذ جن هذه من اني اورا امي ذاته قبل الانسان عطى ان بي الرساله راته لهنا راغن ابي بي ذشب وهل ہوا قالا وهل نوذا كان تعالى ولو اني تعالى ادھار ہیں مقصد کے میری